پچھلے درس میں رمضان کی فضیلت اور اس کے بعد صوم کے فوائد روزے کے فائدے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں اور نہایت ہی عظیم الشان عبادت ہے جو اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ ایک طرف تو دن کے وقت میں ایک انسان روزہ رکھے اور اپنے نفس کی اصلاح و تربیت کرے اپنے نفس کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے کی مشق کرے اور اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اسی طرح سے رات کے جب اوقات ہوں جو آرام کے اوقات ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سو جاتی ہے اور انسان راحت کی تلاش میں ہوتا ہے ایسے وقت میں اللہ کا بندہ اپنی نیند پر قابو پاتے ہوئے اللہ کے آگے قیام کرے نماز پڑھے اللہ کی کتاب پڑھ کر اپنے قلب کو حرکت دے اپنے ایمان کو بڑھائے اور دن بھر کی کمزوری کے باوجود، دن بھر کی تھکن کے باوجود بھوک پیاز کے بعد کمزوری آنے کے باوجود ایک انسان اپنی رات کی راحت کو ترک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو انسان کی بہت ہی اونچی اور بہت ہی عمدہ تربیت اللہ تعالی نے اس کے لیے اسلام میں اور رمضان کے مہینے میں رکھی ہے کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح یا جس کو قیام میں رمبان کہا جاتا ہے صحیح الفاظ میں یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کی نفس کی اصلاح اور اس کی روحانی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہیں اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیہ کم السیام کما کتب الدین امن قبل کم لکم کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض کر دیا ہے سیام جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی علت اور اس کا سبب اس کی وجہ بتلائی کہ روزوں کے مہینے بھر کے روزے جو اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں ان کی حکمت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کم تاکہ تا تم میں پرہیزگاری پیدا ہو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تقوی کیا ہے ایک انسان کا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا تاکہ اللہ ناراض نہ ہو ایک انسان اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو اللہ ناراض نہ ہو تو اسی صفت کا نام اسی عمل کا نام تکوا ہے تکوا ایک اتنی اونچی چیز ہے کہ انسان کے لیے ہدایت تکوا پر مبنی ہے ہدایت کا مدار اللہ تعالیٰ نے تکوا پر رکھا ہے رمضان المبارک میں اگر آپ غور کریں تو دن کا عمل اور رات کا عمل دن میں روزہ رکھنا رات میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا ان دو اعمال میں مناسبت اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیات میں غور کرنے سے آپ کو سامنے بات آئے گی کہ ان دونوں میں بہت ہی گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ کہا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب لفی حدل متقین یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس کے اللہ کی کتاب ہونے اور آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ذالک لکل لا ریب بفی حدل یہ کتاب رہبر ہے متقین کے لیے کتاب کی قرآن کی رہبری صحیح طور سے اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو پرہیزگاری کا مزاج رکھتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو پانے کی صلاحیت اور صفت رکھتے ہیں تو ایک طرف تو روزہ دن میں بھوک پیاس اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ انسان میں تقوی کی قوت کو مضبوط کرتا ہے دوسری طرف قرآن کریم کی آیات پڑھنا اور ان میں غور کرنا اور تراویح میں لمبے لمبے قیام کرنا اور اس قرآن کو سننا اس کو سمجھنا ایک انسان کے اندر اس تقوا کی وجہ سے ہدایت کے لینے کا مزاج اور بڑھاتا ہے اس کو ہدایت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو آپ وٹامنس دیں اور اس کو آپ اس کی بیماری کا علاج نہ کریں تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو واقعی ہونا چاہیے پہلے اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کے لیے غذائیت اس کو دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دن میں ایک چیز جو انسان کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے روزہ ہے اس کے نفس کی خواہشات اس کی آزادی اور اس کی ساری برائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں ان سے اس کو دھویا جا رہا ہے روزے کے عمل کے ذریعے سے اس کی سرکشی کو مٹایا جا رہا ہے اس کی آزاد روی پہ لگام لگائی جا رہی ہے اور دوسری طرف شام کے وقت میں رات کے وقت میں رات کے اندھیرے میں تراویح کے قیام میں کے قیام میں اس کو قرآن سننے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے کبھی وہ خود پڑھ رہا ہے تو کبھی دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو, سن رہا ہے. تو اس قرآن کی ہدایت یہ جو قرآن سراپا ہدایت ہے، پوری طرح سے ہدایت کی کتاب ہے اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو لازمی شرط ہے جس کو تکوا کہا جاتا ہے اس تکوے کا اہتمام اس تکوے کی تربیت دن میں کی جا ہے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ تقوی ہدایت کے لیے ضروری ہے اس لیے اللہ تعالی نے دن میں تقوی کا اہتمام اور اس کی تربیت دی اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت تراویح میں رکھی تاکہ ایک انسان پوری طرح سے ہدایت یافتہ ہو جائے آج کے اس درس میں ہم رمضان کے شروع کرنے سے متعلق رمضان کی ابتداء کیسے ہوتی ہے اور رمضان میں کیا آداب ہیں جو ابتدائی دنوں کے ہیں اور اسی طرح سے آج اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اللہ ہم تراوی سے متعلق مسائل بھی دیکھیں گے آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے شعبان اس مہینے سے رمضان کی کس طرح سے تیاری کرنا ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے سب سے پہلی بات رمضان سے پہلے جب پندرہ شابان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نفل روزے رکھنا چھوڑ دے ہاں اگر کسی کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ جیسے پیر اور جمعرات کو روزے رکھتا ہے یا کسی کے اور ایام ہے جن میں وہ روزے رکھتا ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے لیکن کوئی انسان سال بھر میں تو کبھی روزے نہیں رکھتا ہے اب رمضان سے پہلے پہلے وہ روزے رکھنا شروع کرے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آپ نے اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کا نصفان فلاں سو ماں حت تا یجی ارمبان جب نصف شعبان ہو جائے نصف شعبان ہو جائے یعنی شعبان کی پندرہ تاریخ گزر جائے شابان آدھا گزر جائے فلا سو تو کوئی روزہ نہیں یعنی کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے حت یجی ارمبان یہاں تک کہ رمبان آ جائے تو اس سے ایک ادب یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جب پندرہ شابان ہو جائے نف شابان ہو جائے آدھا مہینہ گزر جائے تو وہ کوئی روزہ نہ رکھے رمضان کے آنے تک اس حدیث کو امام احمد ابو ابوداؤ ترمدی نس اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اس میں یہ رخصت جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کی عادت ہو روزے رکھنے کی جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور مستحب بھی ہے یہ کہ ہفتے میں دو دن کے روزے رکھتے ہیں پیر اور جمعرات کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے تو اگر کسی کی عادت ہو کہ ہر ہفتے روزے رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پندرہ شعبان کے بعد دو ہفتے رمضان کے پہلے بچ جاتے ہیں اب ان دو ہفتوں میں اگر وہ چاہے تو روزے رکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی ہمیشہ کی عادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احصو ہلا شعبان لرمضان شعبان کے ہلال کا لحاظ رکھو اس, کی حس... اس کا حساب رکھو رمضان کے لیے یعنی شابان کے دن گنتے چلے جاؤ تاکہ رمضان کا اہتمام صحیح وقت پر ہو سکے ایسا نہ ہو کہ تمہارے دنوں کی گنتی بگڑ جانے کی وجہ سے رمضان کے روزے شروع کرنے میں تم سے غلطی ہو جائے احصو ہلا شعبان لرمضان شعبان کے ہلال کا حساب رکھو رمضان کی وجہ سے وَلَا برمضان شعبان کے مہینے کو رمضان کے ساتھ مت کنفیوز مت کر دو اس کو حساب برابر رکھو اللہ فکر سیامن کا نہ یسوم ہو احدم اللہ یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو وہ ہمیشہ سے روزہ رکھتا ہے اور اس کی موافقت ہو جائے ان دنوں میں جو شابان میں وہ رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے یعنی جیسے سال بھر رکھتا ہے تو پھر شابان میں بھی اگر وہ روزے رکھتا ہے تو پندرہ شابان کے بعد وہ روزے رکھ سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ رمضان سے شابان کے مہینے کو مکس اپ مت کرو یعنی مثلا کوئی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے اب مثال کے طور پر شابان کا آخری دن اگر پیر ہو جائے اور اگلے دن جو ہے رمضان شروع ہونے والا ہے تو کیا وہ اس آخری دن روزہ رکھ سکتا ہے رکھ سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے روزے رکھتا ہے لیکن اگر کسی کی عادت ایسی نہیں ہے تو رمضان سے قبل روزہ رکھے وہ رمضان کے ساتھ شابان کے مہینے کے روزے کو مکس اپ نہ کرے ایسی صورت نہ دے دے کہ شابان سے روزے اس نے شروع کیے ہیں رمضان کے اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ان يوافق ذلك يسومه احدكم. اللہ کے کسی کا روزہ ہو جو وہ رکھتا ہے اور شابان کی آخری تاریخیں اس کے موافق ہو جائیں اس دن کے موافق ہو جائیں اس حدیث کو امام ابدار قطنی اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں شیخ البانی نے اس کو ایک سو ننانوے پر صحیح کہا ہے ہلال کس کو کہتے ہیں ہلال وہ چاند ہوتا ہے جو مہینے کی شروعات میں بہت ہی باریک چاند دکھائی دیتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں ہلال اس کو کیوں کہتے ہیں یہ احلّہ سے لیا گیا ہے احلّہ کے معنی اونچی آواز میں بات کرنا ہے. اعلان کرنا ہے ہلال کے بارے میں عام طور سے عربوں میں معمول تھا کہ جب بھی ہلال دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اس میں آوازیں اونچی ہو جاتی تھی دیکھو ہلال دکھائی دیا تو اس وجہ سے اس کا نام اس کا نام ہلال رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں آواز بلند ہوتی ہے چاند کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہلال دکھائی دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا لیکن اگر ہلال دکھائی نہیں دیتا ہے تو چاہے رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو پچھلے مہینے کے تیس دن مکمل کیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو ہی افطرو لیرو یتی فن اوکم فروشان سو مو یتی ہی افطیرو لیرو یتی سو مو روزے رکھو لیرو یتی ہی ہلال کو دیکھ کر یعنی تم روزے رکھنے کی شروعات کرو کب جب تم نے ہلال دیکھ لیا تو اگلے دن سے تم نے روزہ رکھنا ہے یعنی صبح سے تم نے روزہ رکھنا ہے وہ اخترو لرو ہی افطار کرو ہلال کو دیکھ کر یہاں افطار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ شام میں افطار کے لیے ہلال دیکھیں جب تک دکھتا ہے تب تک آپ یعنی نہیں دکھائی دے گا تو افطار نہیں کریں گے یہ مطلب نہیں ہے یہ دن کی افطار نہیں ہے یہ مہینے کی افطار ہے یعنی تم روزوں کی شروعات کرو ہلال دیکھ کر اور روزوں کا سلسلہ ختم کر دو ہلال دیکھ کر فرنغی علیکم شبانا سلاسی <صلاثین> پھر اگر آسمان میں ابر آ جائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مہینہ ہمارا چل رہا ہے تو اس میں آسمان میں ابر کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں خصوصاً بارش کے دنوں میں اور چونکہ ہمارا رمضان جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہے اس کے ہمارا سال جو ہوتا ہے ہمارے مہینے ہوتے ہیں یہ سورج کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو اس لیے سال بھر جو یعنی رمضان ہر سال جب آتا ہے تو اس کے کچھ دن پیچھے ہو جاتے ہیں اسی لیے مہینے اس کے بدلتے رہتے ہیں کبھی جون میں آئے گا کبھی مئی میں آئے گا کبھی اس سے پہلے آئے گا تو اس طرح سے پیچھے پیچھے ہونے کی وجہ سے موسم اس کے بدلتے رہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سال میں اگر ایسے ہی ہوتا کہ جیسے کیلنڈر سے جنوری فروری تو کتنا اچھا ہوتا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے روزوں کو آزمائش کے لیے رکھا ہے تربیت کے لیے رکھا ہے تو کبھی گرمیوں میں بھی روزے آئیں گے کبھی سردیوں میں بھی آئیں گے اور کبھی بارش میں بھی آئیں گے تو اس اعتبار سے زندگی میں ایک انسان روزے رکھے گا تو اس کو ہر موسم میں روزے رکھنے کی راحت بھی ملے گی اور مشقت بھی ملے گی اس اعتبار سے وہ ہر موسم میں روزے رکھ کر اپنے نفس کی تربیت کرے گا کبھی روزے بھاری ہوں گے تو کبھی روزوں کے لیے سہیری کے لیے اٹھنا بھاری ہوگا سردیوں وغیرہ میں تو اس اعتبار سے ایک انسان کے لیے آزمائش کے پہلو کو اللہ تعالی نے مختلف موسموں اور مہینوں میں بانٹ دیا ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا جو میں نے بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات اس میں کہی فن غب فعق ملو ادابین اگر آسمان ابر آلود ہو تو تم شعبان کے تیس دن پورے کر لو فعق ملو ادابان تو تم شعبان کے تیس دن پورے کر لو شاہبان کے تیس دن پورے کر لو تو ایک انسان اگر لوگوں کو چاند دکھائی نہیں دیتا ہے شابان کے مہینے میں تو پھر وہ احتیاط سے روزہ نہ رکھے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو ہو سکتا ہے چاند دکھائی نہ دیا ہو ایسا احتیاطی روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادارا ایچم الہ ہلا لسو مو وہ ادارہ ایفرو ادارہ ایسم جب تم ہلال دیکھ لو تو روزے رکھنا شروع کرو وہ ادارہ اے تم ہوں فرو اور جب تم ہلال دیکھ لو تو افطار کرو یعنی روزوں کا سلسلہ ختم کر دو فر غم علیہ کم فسوم سلاطین یومن پھر اگر تم پر بادل چھائے ہوئے ہوں غمّ, غم غمام سے ہیں وہ انض اللہ علیہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غمام سے تمہارے لیے ہم نے غذا نازل کی تو غم علیہ کم کا مطلب ہے کہ تم پر بادل ہوں فر ان غم علیہ پسو مو یومن اگر تمہارے اوپر ابر ہو بادل چھائے ہوئے ہوں تو تم تیس دن روزے پورے کر لو یعنی دو حکم یہاں پر آپ نے سمجھے پہلی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شعبان میں اگر چاند رمضان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اگر نہیں دکھائی دیتا ہے تو آپ نے شعبان کے تیس دن پورے کرنے ہیں پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوا اس کے بعد اگر آپ کو رمضان میں چاند دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ نے تیس روزے مکمل کرنا ہے اس کے بعد عید ہوگی تو اسی طرح سے یعنی ابر کی موجودگی میں ایک دن یعنی تیس دن کا مہینہ مکمل کیا جائے گا اسلامی مہینہ کتنا ہوتا ہے اسلامی مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے یا انتیس دن کا ہوتا ہے اس طرح سے دو ہی مہینے یعنی دو ہی قسم کے مہینے اسلام میں ہوتے ہیں یا تو تیس یا پھر انتیس چاند دکھائی دیا تو انتیس میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر نہ دکھائی دے تو تیس ہی ہوگا اکتیس نہیں ہوگا یا اسی طرح سے اٹھائیس کا مہینہ بھی ہمارے ہاں پر نہیں ہے نہ اٹھائیس کا مہینہ ہے نہ اکتیس کا ہے انتیس اور تیس کے مہینے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں اگر چاند نہیں دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ کو تیس روزے مکمل کرنے ہیں ایک اور روایت اس میں آپ نے فرمایا تھا انحال کم وہ بین کہ اگر ہلال کے اور تمہارے بیچ میں صحاب موجود ہو بادل موجود ہوں اوغل مسن یا اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہ دے کسی کو بھی او ہب وسن یا غبار دھواں وغیرہ آسمان میں ہو تو اکمل تو تم گنتی پوری کر لو یعنی تیس کی گنتی ٹوٹل ہو جانا چاہیے اس کو ابو عبید نے اپنی کتاب غریب الحدیف میں اور اسی طرح سے امامسائی احمد اور بے نے بھی روایت کیا لیکن ان تینوں کی روایت میں ہب واہ کے الفاظ نہیں ہے ہب واہ کے معنی غبار کے ہوتے ہیں دھول کے ہوتے ہیں تو یہ یعنی ضروری نہیں کہ بادل ہی کی وجہ سے تیس دن کی گنتی پوری کرنی اس لیے کہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں بادل نہیں پھر بھی چاند دکھائی نہیں دیا تو تو کیا یہ حدیث بادل کے ساتھ خاص ہے نہیں اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا کہ ظلمہ او ہوا کہ چاہے بادل ہو بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دے یا دھویں کی وجہ سے کسی وجہ سے دکھائی نہ دے یا پھر اسی طرح سے اندھیرا بہت ہی زیادہ ہو اور اس میں ہلا دکھائی نہ دے تو ان تینوں صورتوں میں تیس دن کی گنتی چاہے شابان ہو یا رمضان ہو پوری کرنا ہے کیا احتیاط کے طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں یعنی ایک انسان اگر کنفیوز ہو اگر یہ سوچ رہا ہو کہ ہو سکتا ہے ہلال موجود ہو لیکن ہم کو دکھانا ہو پھر اگر رہا ہلال تو ہمارا ایک روزہ چلا جائے گا کیوں نہ ہم ایک دن شابان کی آخری تاریخ کو چاند نہ دکھنے والے دن کے بعد ہم ایک روزہ رکھ لیں تو احتیاطی روزہ ہو جائے گا اگر رمضان رہا تو ہمارا روزہ تھا اور رمضان نہیں تھا تب بھی روزہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کی سوچ صحیح نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب سے ٹکراتی ہے ابن زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کننا عند عمار ابن یاسر ہم عمار ابن یاسر کے پاس موجود تھے فروت یا بشاط تو ان کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری لائی گئی گوشت لایا گیا اس کا اور بکری وچھی بھونی ہوئی تھی کھانے کے لیے فکالا کھلو انہوں نے کہا کھاؤ پتن آباد قوم ایک آدمی الگ ہو گیا لوگوں سے جب انہوں نے کہا کھاؤ تو وہ نہیں کھانے کے لیے لوگ کھانے لگے تو یہ الگ ہو گیا پتنہ داد القوم کہ ایک شخص ان میں سے الگ ہو گیا فکال کہا میں روزے سے ہوں یعنی میں روزے سے ہوں میں نہیں کھاؤں گا فقال عمار ابن یاسر عمار ابنیاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا منسام یوم یو شکی فقد آسا اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایسے دن میں روزہ رکھا جس میں شک تھا جس میں شک تھا جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے اب القاسم کی نافرمانی کی یعنی وہ دن جس میں چاند دکھائی نہیں دیا تھا لیکن لوگوں کو بادل کی وجہ سے یا غبار کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دینے کی وجہ سے شک ہو رہا تھا کہ شاید آج پہلا روزہ ہو لیکن چونکہ چاند دکھائی نہیں دیا ہے اس لیے تیس دن شابان کے پورے کرنے ہیں اب ایسے میں اگر کوئی آدمی احتیاط کے طور پر ایک روزہ رکھتا ہے تو اس نے عمار بن سے رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق اس نے ابو القاسم کی نافرمانی منصا ملی منسام مل یوم شکوفی فقد اصا اب القاسم کہ جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں شک ہوتا ہے تو اس نے القاسم کی نافرمانی کی القاسم کون ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اس حدیث کو امام النسائی ابو داود ابن ماجہ دارمی ابن حبان دار قطنی اور حاکم اور اسی طرح سے امام البحقی نے سنن القبرہ میں روایت کیا ہے اور اروا الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جیسے کہ آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولاقبل الشہر استقبال یا پچھلی حدیث میں بھی یہ ذکر ہے سو رویتی ہی وخت رُو ہی تم ہلال کو دیکھ کر روزے رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ منقطع کرو روک دو انحال مسن اگر تمہارے اور ہلال کے بیچ میں بادل یا اندھیرا چھا جائے فَأَكْمِلُ شعبان تو تم عدت پوری کرو عدت کے معنی مدت ہوتے ہیں آپ سوچیں گے عدت لفظ آ رہا ہے یہاں پر یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے طلاق کے دوران یا اسی طرح سے یعنی شوہر کے انتقال پر وغیرہ وغیرہ عدت کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں مدت کے فل عدت عدت شابان تم عدت کو یعنی پیریڈ کو پورا کرو یعنی شابان کے مہینے کی گنتی کو پورا کرو ادا عدت, عدت سے یعنی عدت اس کا پورا کرو تستق بلو اشہرا استقبال اور رمضان کے مہینے میں پہل مت کرو یعنی رمضان سے آگے مت بڑھو اور وقت سے پہلے رمضان کو شروع مت کرو جلدی اس میں مت مچاؤ ولا تو رمبان شاہ اور رمضان کے مہینے کو شعبان کے کسی دن سے ملا مت کیا مطلب ہے ویسے تو رمضان یا کوئی بھی مہینہ پچھلے مہینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے یہاں پر روزے کے اعتبار سے کہا گیا ہے یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کو تم روزہ رکھنے والے ہو تو تم پچھلے مہینے شعبان کی آخری تاریخ کو روزہ رکھ کر ان دو روزوں کو ملا مت یعنی رمضان کے روزے والے دن کو شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھ کر دونوں کے سلسلے کو جوڑو مت اسی لیے آپ نے فرمایا جوڑو مت اس حدیث کو امام احمد نس اور بےحقینی روایت کیا ہے اور صحیح الجامع سہیل میں شیخ الباری نے تین ہزار آٹھ سو نو پر اس کو صحیح کہا ہے اسے ان دونوں حدیثوں سے شک والے دن اور روزہ رکھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے شک والا دن کون سا ہے جس میں آسمان میں بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض جب چاند دکھائی دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دو دن کا چاند ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر بادلوں کی وجہ سے کسی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے اور اس کے بعد دکھائی دے تو اسی دن کو پہلا دن شمار کرنا چاہیے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ورنہ چاند تو ہمیشہ آسمان میں ہوتا ہی ہے چاند نہیں ہے آسمان میں ایسا تو نہیں ہے چاند تو ہوتا ہی آسمان میں لیکن حکم جو لگایا جائے گا رمضان کا وہ چاند کے دکھائی دینے سے لگایا جائے گا دکھائی دیتا ہے یا دکھائی نہیں دیتا ہے اگر دکھائی نہیں دے گا تو شابان کے تیس دن پورے کرنے ہیں یا رمضان کے تیس دن پورے کرنے ہیں چاہند اگر نظر آئے تو کیا کہنا چاہیے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأل ہلال قال اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام رب وربک الله اس حدیث کو امام احمد ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور سید جاند صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو چار ہزار سات سو چھبیس پر حسن کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں آپ کہتے اللہ علینا بل یوم ایمان اے اللہ اس چاند کو اس ہلال کو ہمارے لیے یوم یعنی برکت اور ایمان کا سبب بنا یعنی اس مہینے کی شروعات ہو رہی ہے نیا مہینہ آ رہا ہے اب اس مہینے کو اس چاند کو ہمارے لیے برکت اور ایمان کا ذریعہ بنا وہ سلامتی ولاسلام اور سلامتی اور فرما برداری کا اس کو ذریعہ ہمارے لیے بنا یعنی آنے والے مہینے میں ہمارے لیے برکت دے ہمارے ایمان میں ترقی دے ہم کو سلامتی عطا فرما اور ہم کو فرما برداری کی توفیق دے یعنی اس ہلال کو اس مہینے کو ہمارے لیے اس کا ذریعہ بنا اور چاند سے ہلال سے کہتے اور رب بھی و رب کلّہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اس مسلمان جو ہیں یہ چاند کی عبادت کرتے ہیں یہ فتنہ اٹھا تھا بعض لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ دیکھو یہ لوگ اپنے جھنڈوں پہ بھی چاند تارا بناتے ہیں اور یعنی چاند کی عبادت کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہے یہ فضول ہے اسلام میں آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رب بھی و رب کلّہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو یعنی چاند کا رب اللہ کو مانتے تھے چاند کو رب نہیں مانتے تھے تو اس طرح کی جھوٹی باتیں غیر مسلم اسلام کے بارے میں پھیلاتے ہیں اس حدیث سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور رب بھی ربک اللہ دوسری بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی سے خطاب کرنے سے اس میں حیات کا وقوع یا حیات کا وجود مستلزم نہیں ہوتا ہے یہ مشکل عبارت ہے یعنی کسی چیز کو اگر ایڈریس کرتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں زندگی مانی جائے چاند سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ چاند میں بھی روح ہوتی ہے اس میں بھی زندگی ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے آپ دیکھیں بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے قبروں پر آپ قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو سلام کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے وہ سلام دعا ہے وہ سلام خطاب نہیں ہے یہاں تلقین کے طور پر اور تجدید ایمان کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے یعنی اس میں لوگوں کے لیے تعلیم ہے کہ لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں لوگ عام طور سے چاند کی عبادت کرتے آئے ہیں آج بھی ہمارے ملک میں آپ دیکھیے چاند کی مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے چاند کی عبادت کی جاتی ہے اور انسانیت انسانیت ہمیشہ سے اس گمراہی میں مبتلا رہی ہے کہ تقدیر کے فیصلوں کو اور خیر اور شر کو وہ چاند کے ساتھ جوڑتے آئے ہیں کہ دیکھو چاند نکاح کی تاریخ دیکھنا ہے تو چاند کہاں ہیں اکرب ہے کہ نہیں ہیں پورنیما ہے یا اماؤسیا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ مسلمان بھی آج جو ہے دوسروں کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے یہاں پر بتلایا کہ چاند رب نہیں ہے کہ وہ تمہاری تقدیر اور تمہارے خیر اور شر کا مالک ہو تمہارے فائدے نقصان کا مالک ہو آپ نے یہاں پر بتلایا کہ چاند کا ربی کون ہے اللہ تعالی ہے ربی و ربک رب اللہ تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے تو اس حدیث سے دعا ہم کو معلوم ہوتی جو بہت ہی اندہ دعا ہے اور یہ روزانہ پڑھنے کی نہیں ہے یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے یہ ہلال دیکھ کر پڑھنے کی ہے ہلال کے بارے میں کیا عالمی سطح پر ایک ہلال کافی ہے یا پھر الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہلال کا حکم الگ ہے تو رمضان کی شروعات بعض لوگوں کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سعودی میں اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی روزہ شروع کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں اگر دکھائی دے تو اس کو عالمی سطح پر مانا جائے گا جیسے کہ مکہ میں حج ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا میں کہیں بھی دکھائی دے تو ہم کون کے اعتبار سے یہ دیا اسی طرح سے رمضان کی شروعات کرنی چاہیے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں ہلال دکھائی دینے کے اعتبار سے ہر علاقے کا معاملہ الگ ہوتا ہے اس میں کیا صحیح ہے زیادہ صحیح بات ہی ہے کہ ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رؤیت الگ ہوتی ہے ہر ہر علاقے کے اعتبار سے رؤیت الگ ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی تلیغ کیا ہے قریب تابعی ہیں کہتے ہیں ان امل فولی بن بیویت ابھی شام قریب رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام فضل بنت تہارس نے ان کو شام بھیجا شام سیریا کو کہتے ہیں یہ ملک ہے تو شام کو بھیجا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا فقالا کالا فقدم تو تو میں شام آیا انہوں تو جو کام دیا تھا اس کو پورا کیا وسطلا رمبان و ان اب شام میں شام ہی میں تھا کہ ہلال دکھائی دیا رمضان کا وسطی رموان رمضان کا ہلال دکھائی دیا وہ انبشام اور میں شام ہی میں تھا فرا تل ہلا لئی تو میں نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا یعنی جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس سے ایک رات یعنی اس کی رات کو اس سے پہلے اس کے پہلے والی رات رات پہلے آتی دن بعد میں آتا ہے جمعہ کی رات پہلے آتی تو جمعہ کا دن آتا ہے تو فرا تل ہلال تو میں نے جمعہ کی رات میں حلال دیکھا ثم قدمت تفی آخر پھر مہینے کے اخیر میں میں مدینہ لوٹا عبد اللہ ابن عباس ردی اللہ عنہما مجھ سے میرے سفر کے بارے میں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے پوچھا ثم ذکر الحلال پھر حلال کا تذکرہ کیا فقال متا رأيتم الحلال انہوں نے پوچھا کہ تم نے حلال کب دیکھا تم نے حلال کب دیکھا فقلت, فقلت رأیناہ لیلت الجمعہ میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو حلال دیکھا فقال انت رأیتہو فقلت نعم ابن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا پوچھا انت رأیتہو تم نے دیکھا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہلال یہ بس خبر ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا اور ماویہ رضی اللہ تعالی نے بھی روزہ رکھا فقا لتا سب ابن عباس نے کہا لیکن ہم تو کی یعنی سنیچر کی رات کو ہلال یعنی دیکھا تھا انہوں نے دیکھا جمعہ کی رات کو ہمارے اعتبار سے جمعہ رات کی, رات جمع کی رات وہ ہوتی ہے جو جمعہ کی نماز سے پہلے والی رات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو ہلال دیکھا تھا فلاں تو ہم تو روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم تیس دنوں کا تیس دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہم ہلال دیکھ لیں یعنی رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ لیں تو ہم تو روزے رکھیں گے اب ایک دن پیچھے پکڑ کے نہیں چلیں گے یعنی انہوں نے کیا کہا لاكنہ السبت ہم نے ایک دن بعد میں دیکھا ہے انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے لیکن پھر بھی فلا نزال نصوم تعلق ملا تلاسین او نا ہو تو ہم تو روزے رکھتے رہیں گے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ہر تعلق ملا ہم تیس دن کی گنتی پوری کر لیں یا پھر ہلال دیکھ لیں فکول کی معاویہ توسیہ میں قرعب نے کہا آپ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہلال دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے یعنی انہوں نے رکھا تو آپ بھی اس کو کاؤنٹ کیجئے تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے فقال اللہ ابن عباس نے کہا نہیں ہا قدا امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ غور کریں اس پر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے انہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایک روزہ چھوٹ گیا دیکھو ہم ایک دن پیچھے ہو گئے اب ہم کیا کریں گے کریں گے اس کے بعد عید کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک روزے کی قزا کریں گے ایسا انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کے باوجود کیا کہا وہ جان رہے ہیں کہ ہم شام سے شام سے ایک دن پیچھے ہیں اور وہ ہم سے ایک دن آگے ہیں تو چاند ایک دن پہلے دکھائی دے چکا ہے لوگ دیکھ چکے ہیں ہم سے ایک دن پہلے تو اب ہم کیا کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیس دن پورے کریں گے اب بتائیے کہ ہلال دیکھنے کے بعد بھی ایک دن پیچھے رہنے کے باوجود کیا ایک دن اکتیس کا مہینہ بنا سکتے ہیں نہیں ابن عباس نے کہا ہم تیس دن پورے کریں گے یا پھر چاند اسے پہلے دکھائی دیا تو ہی ہم عید منائیں گے ورنہ ہم تیس دن پورے کریں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی علاقے میں چاند دکھائی دیا ہو ان کے نزدیک یہی تھا کہ ہمارے ہاں نہیں دکھائی دیا ہے اس لیے ہم تبھی رمضان بنائیں گے یا رمضان یعنی عید مانیں گے جبکہ ہم کو ہلال دکھائی دے یا کم سے کم پھر تیس دن پورے ہو جائیں تو یہ, یہ صحیح مسئلہ ہے اور اس کے آپ دیکھیں کہ مدینہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں کہ وہاں پر روزے کی قضا کی گئی ہو اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو عیدیں وہاں پر ہوئی ہو اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے اس کا خلاف منقول نہیں ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ دیکھو ایک دن ہم پیچھے ہیں تو تم ایک روزی کی قدا کرو کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے جس پر عام علماء ہیں کہ لکھول اہل بلدین اور ہر بلد کے لیے اہل بلد کے لیے ان کی اپنی رؤیت ہے تو یعنی بہت دور کے علاقے اگر ہیں وہاں پر ہلا دکھائی دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہوتے ہیں بہت دور کے علاقے جیسے دوسرے ملکوں میں دکھائی دے یہ مدینہ میں وہ شام میں تو ایسا اگر دور کے علاقے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے ہمارا معاملہ الگ ہے یہی زیادہ قوی بات ہے اس سلسلے میں اس لیے کہ صحابی کا اشتہاد اور صحابی کا فہم یہاں پر کسی اور کا اس میں اپوزیشن نہیں ہے کسی کا اختلاف اس کو نہیں ہے گواہی کے سلسلے میں کیا احکام ہیں گواہی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی یعنی ہلال دیکھنے کی گواہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلال سب کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس گواہی دینی پڑتی ہے کہ ہم نے ہلال دیکھا اور ان کی خبر کی بنیاد پر سارے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے یا سارے لوگوں کو عید منانا ضروری ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر آدمی دیکھے یعنی کوئی آدمی سمجھ لیجئے بیزی تھا اور وہ کہے کہ میں نے چاند نہیں دیکھا اس لیے میرا مہینہ جاری رہے گا ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے بلکہ کسی نے دیکھ لیا ہلال تو اس کے سلسلے میں گواہی اگر وہ قاضی کے پاس دے دیں یا کسی علاقے کی چاند کمیٹی جو بھی ہوتی ہے ان کے پاس گواہی دے دیں اور اعلان ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب کو یہ ماننا پڑتا ہے چاہے انہوں نے خود ہلال دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو مو وافترو یتی وہ تیرو ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر روزوں کا سلسلہ ختم کرو ان سکو اور اپنی عبادات اسی کے مطابق کرو یعنی رمضان وغیرہ کے علاوہ دوسرے ایام ہیں جیسے حج ہے تو ان کے لیے بھی ہلال ہی کی ترتیب ہوگی کہ اس کے مطابق تم اپنی دوسری عبادات بھی ادا کرو دوسرے دنوں کو بھی پہچانو ہلال کی بنیاد پر فعم غم علیکم فعتیم و <مُصَلَاتِين> اگر تمہارے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر تم کیا کرو فعتیم و <مُصَلَاتِين> تم دن پورے کرو وہ ان شہید شاہدا نے مسلمان پھر اگر دو مسلمان گواہ گواہی دے دیں تو پھر روزہ بھی ان کے مطابق رکھو اور روزہ ان کے مطابق ختم کرو یعنی رمضان کی شروعات میں دو گواہ گواہی دیں جو کہ مسلمان ہو تو ان کی گواہی کی بنیاد پر روزے شروع کرو اور اگر رمضان کے مہینے میں عید کے ہلال کی گواہی اگر دو مسلمان دیں تو اس کی بنیاد پر اس کی بنیاد پر تم روزوں کا سلسلہ ختم کر دو اس کو امام احمد اور نسائل روایت کے اور سہل جامع صغیر حدیث نمبر 3811 پر شیخ الباری نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی گواہی کے لیے دو آدمی چاہیے دو آدمی اس کے لیے چاہیے دونوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا شاہدا شاہیدانی مسلمان دو گواہ جو مسلمان دو گواہوں کے لیے دو صفات ضروری ہے ایک یہ کہ ان کی آنکھیں صحیح ہوں نمبر دو وہ متقی ہوں جھوٹ نہیں بولتے ہوں یعنی وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں اب کوئی آدمی ہے اب اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک سے اور کسی کو نہیں دکھایا دکھائی دیا اور اس کو دکھائی دیا تو بہت ممکن ہے کہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہو اس لیے جو بھی چاند دیکھ رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے اس کی آنکھیں صحیح ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ وہ متقی ہو پرہیزگار ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے جھوٹ کی بنیاد پر لوگ بھی اپنی اپنے کو خراب کریں اس لیے یعنی ایسی یہ دو صفات گواہوں میں ہونی چاہیے اسی طرح سے یہ بھی بات اس میں ہے کہ اگر دو گواہ نہ ہو تو رمضان کی شروعات کے اعتبار سے یا بعض علماء نے کہا انتہا کے اعتبار سے بھی اگر ایک ہی گواہ ملتا ہے لیکن وہ ایک گواہ دینداری کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہو تو ایسے ایک گواہ, گواہ کی گواہی بھی لی جا سکتی ہے ابن عمر ربی اللہ تعالی و فرماتے ہیں ترا انا سل ہلال لوگوں نے آسمان میں حلال دیکھنے کی کوشش کی تلاش کیا فکبر چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے حلال دیکھا ہے فسامہ ہوا امرا نا سب تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا اس کو امام ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے اور صحیح ابھی داود حدیث نمبر دو سو پانچ پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک صحابی کے بتانے پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عمل کے بتانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا تو اگر کوئی قوی آدمی ہو جو یادداشت کے اعتبار سے آنکھوں کے اعتبار سے سوجھ بوجھ کے اعتبار سے تقوا کے اعتبار سے ایک دم سمجھدار اور مستقی انسان ہو تو ایسے انسان کی ایک کی گواہی بھی اس سلسلے میں چل سکتی ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی ابتداء کے اعتبار سے نیت کے کیا مسائل ہیں کہ کب روزے کی نیت کرنا چاہیے اور کب روزے کی شروعات ہوتی ہے روزے کے تعلق سے فرض روزے کی نیت میں اور نفل روزے کی نیت میں فرق ہے یعنی نیت سے مراد پہلے تو یہ سمجھ لے کہ نیت کیا ہے بعض لوگ نیت کا مطلب زبان سے بولنے کو سمجھتے ہیں اور اگر زبان سے نہیں بولا تو نیت نہیں ہوئی یہ سمجھتے ہیں انسان کا زبان سے کہنا نیت نہیں ہے بلکہ وہ نیت کا اظہار ہوتا ہے لیکن نیت کس کو کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے تو اس لیے نیت کی جگہ انسان کا دل ہے تو روزے کی نیت دل سے کی جاتی زبان سے نہیں اسے بعد لوگ نماز میں بھی نیت کرتے ہیں کیسی نیت کرتے ہیں دو رکت فجر کی سنت ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ جو نیت ہے یہ زبان سے کی ہوئی نیت ہے یہ نیت کا اظہار ہے یہ اولن تو بدات ہے دوسرا اللہ کو اتنی انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے ایک انسان کہے منہ میرا کاوڑ شریف کی طرف آپ بتائیے اللہ کو معلوم نہیں ہے اس کا چہرہ کہاں پر ہے پھر اگر کوئی آدمی زیادہ بولنا چاہے تو وہ بھی بول سکتا ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر پلا پھلا علاقے میں تو یہ چٹائی پر تو یہ ساری باتیں آدمی بولے گا اللہ کو اللہ کو بتانے کی ضرورت اللہ کو بتانے کی تو یہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت اللہ کو نہیں پورا ایڈریس اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ ہماری کوئی نیکی نہیں جانتا ہے ہم اگر اندھیروں میں کچھ کریں تب بھی اللہ کو معلوم ہے نیت کا اظہار یہ سنت سے ثابت نہیں ہے نیت کا اظہار ثابت نہیں ہے اسی لیے روزے کے بارے میں بھی ایک انسان اپنے دل سے زبان سے نیت کرے میں روزہ رکھتا ہوں آج اللہ کے کل تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یا دعا پڑھاتے ہیں کہ جو بھی دعائیں اس میں ہوتی ہیں ہر علاقے کی دعائیں الگ ہوتی ہیں اللہ مہسوم کا فخلی مقدم تو تو یہ جو دعا پڑھائی جاتی ہے یہ بداج ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ معصوم و غدن علامہ کل روزہ رکھتا ہوں حالانکہ آج روزہ رکھ رہا ہے آپ سوچیے غدن کے معنی کیا ہوتے ہیں غد کے معنی کل کے ہوتے ہیں اولا تدری نفسمادہ تقسیم و غدن اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا تو غدن کے معنی کل کے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے اور کہہ رہا میں کل روزہ رکھتا ہوں تو ڈیلی نیت کیا کر رہا ہے میں کل روزہ رکھوں گا تو نیت بھی الفاظ بھی صحیح نہیں ہے اس تو اس اعتبار سے روزے کی نیت جو ہے انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں یہ دل میں ارادہ ہو انسان کے فرض روزے کے بارے میں اور نفل روزے کے بارے میں فرق ہے کیا فرق ہے فرض روزے کی نیت صبح سے پہلے ہو جانی چاہیے صبح کب ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی سہری کا وہ ختم ہو گیا تو اس سے پہلے پہلے دل میں ارادہ روزے کا ہونا چاہیے اور نفر روزے کے بارے میں کیا فرق ہے نفل و روزہ آپ دن میں کبھی بھی نیت کریں جیسے صبح سے آپ کچھ کھائے نہیں تھے اور آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے اور آپ گیارہ بجے اٹھ گئے اب گیارہ بجے اٹھنے کے بعد آپ کے دل میں اچھے روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ گیارہ بجے سے لے کر مغرب تک روزہ رکھ سکتے ہیں ثواب میں آپ کی کمی ہوگی اس لیے کہ فجر سے شروعات نہیں ہوئی لیکن چونکہ آپ نے فجر سے کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے آپ اب اپنے روزے کی شروعات کر سکتے ہیں تو دن کے کسی بھی حصے سے انسان نیت کر کے روزے کی شروعات کر سکتا ہے لیکن یہ نفل روزے کے بارے میں فرض روزے کے بارے میں کیا ہے اس کو شہری کے وقت تک یعنی تحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت اس نے کر لینی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی سلسلے میں حق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم مل یوجم اس قبل الفجری فلاں سیام کہ جو فجر سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت نہ کر لے روزے کی اس کا روزہ نہیں اس کا روزہ نہیں تو معلوم ہوا کہ فجر کے پہلے نیت نہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ سو رہا ہے اسی وقت میں وہ ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں میں روزہ رکھنے والا ہوں تو یہ جو نیت ہے اس کے لیے اگر اس کی نیند نہ کھلے بیدار نہ ہو بلکہ دیر ہو جائے تب بھی اس کے لیے نیت پہلے سے موجود تھی اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے ابو داود ترمیز نس نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمیزی کے ہیں سعید جام الصیب میں 6538 پر شیخل بانی نے اس کو صحیح کہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلال دکھائی دینے کی خبر لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے خاص طور سے دیہات وغیرہ میں معلوم نہیں ہوتا ہے اور پہلے بہت ہوا کرتا تھا اب تو بہت کم ہو گیا ایسا کیونکہ آج موبائل وغیرہ لوگوں کے پاس ہیں تو کمیونیکیشن کے اتصال کے مواصلات کے ذرائع جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں تو آج ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس اعتبار سے اصول اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ اگر دن کے کسی حصے میں اگر خبر پہنچتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ لے وہ روزہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا جب اس کو خبر پہنچی تب سے اس نے روزہ رکھنا ہے ربیع بنت معوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عشورا الہ قرل انصاری من اصبح مفطرن فلیتیم بقیت یومیہ ومن اصبح صائمن فلیسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشو کی سب کو ہمارے ہاں انصار کے دیہاتوں میں آدمی بھیجا کس پیغام کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ کہ من أصبح مفترن کہ من جو آج روزے سے نہیں تھا اس کو چاہیے کہ وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے من اصبح فل یسوم اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے قالت یہ باقی رکھے اس لیے کہا کہ نفل روزہ توڑ بھی سکتا ہے آدمی ایک آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہے مثلا آپ کا نفل روزہ تھا فرض روزہ نہیں ہے بس آپ ایسی روزہ رکھتے ہیں اب کوئی مہمان آ اب آپ روزہ سے رہیں تو ظاہر بات ہے کہ مہمان کھا رہے ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ برتنے کے لیے آپ ہی ہیں تو ان کو بھی بہت ہی تکلیف ہوگی کہ ہم کھا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ سامنے نہ ہو تو ہم کھا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دے کون تو اس لیے یعنی مہمان کے لیے پریشانی ہو جائے گی تو ایک انسان اپنا روزہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے نفل روزہ ہے فرض نہیں اس لیے کہ بعض مہمان آ جاتے ہیں وہ مہمان مسافر ہونے کی وجہ سے روزے سے نہیں ہوتے رمبان میں لیکن ہم روزہ ہیں تو رمبان کا روزہ نہیں نفل روزہ نفل روزہ توڑ سکتے ہیں اس میں کوئی گنا نہیں ہے اس کو پھر بعد میں اس کی قضا کرنا مستحب ہے کریں تو اچھی بات ہے نہیں کریں تو کوئی گنا نہیں ہے وہ من اصب حاصم فل اور جو روزے سے آج تھا وہ اپنا روزہ باقی رکھے قالت کالت پکنس مہو بیانا کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے ہم روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے وہ نہ چاہم النی اور ہم اپنے بچوں کے لیے کپاس کے روئی کے کھلونے بناتے تھے فعد بک احد فک احد ہم الطامی اعتینا کا بک جب ان میں سے کوئی بچہ روتا بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تو کھلونا ہم اس کو دے دیتے حتہ یا کون الفطار یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اس کو امام الباری و مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں اس کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ عاشورہ کا روزہ ابتداء میں فرض تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا اور پیغام پہنچانے کے لیے آدمی دیہاتوں میں بھیجا تھا اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو آج مفتر تھا یعنی جس کا روزہ نہیں تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھ لے اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کا آشوریہ کا روزہ ادا ہو گیا اسی طرح سے اگر رمضان میں کسی کو خبر نہیں پہنچی اور دن کے حصے میں پہنچی تو اس کو چاہیے کہ باقی دن کا روزہ مکمل کرے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا تو جب خبر ملے تب روزہ رکھے جب خبر ملے تب وہ روزہ رکھے اور وہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ نہیں کہہ سکتا ہے ارے آج تو روزہ نہیں رکھا کھا لیا ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں گے نہیں جیسے خبر مل جائے کہ روزہ ہے تو اسی کے بعد سے انسان کو چاہیے کہ وہ باقی دن بھوکا رہے وہی وہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے تو سہر بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں اس کو روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ ہمارے چاند کے سلسلے میں مسائل تھے اور نیت کے تعلق سے مسائل تھے